دوسرا عقیدہ کہتا ہے کہ ابلیس کی کوئی ضرورت نہیں کہتا ہے شیطان کی کوئی حقیقت نہیں یہ تہذیب الاخلاق کے آوازے سے یہ عقیدہ آگیا جواب اس کا انکار بھی قرآن اور احادیث کا انکار ہے کیونکہ ان ایک دو جگہ نہیں سینکڑوں جگہ پر ابلیس کا ذکر ہے عیدہ ابلیس ابا و سقبر وکان منت اضلاح ابزیس ابا و سقبر وقان کافی ان سوائے ابزیس کے کہ اس نے انکار کیا تھا کے کی اور وہ کافروں میں سے تھاانس <تصفيق> جو لوگ کھاتے ہیں سود و قیامت کے دن نہیں اٹھیں گے مگر اس طرح کے جن کے حوال شیطان کھو دیتے ہیں مس کر کے فضل شیطخان ونحاف اخراجان پی پھر پسلایا ان کو شیطان نے پھر نکالا ان کو اس جگہ سے جہاں پر وہ دونوں رہ تھے۔ اسی طرح احادیث میں بھی اس کا قسرت سے ذکر ہوا ہے عن ابی حریرت رضی اللہ عنہ قاد یعطی شیطان احادکم فیقود من خلق کذا من خلق کذا یلہ آخری مشکال جن نمبر ایک صفحہ 18 حضرت ابو حریرت رضی اللہ عنہ سے رواہ دے کہ شیطان تم میں سے کسی کے پاس آتا ہے وہ کہتا ہے کہ فلان چیز کو کس نے پیدا کیا فلانچ اس کو کس نے پیدا کیا چونکہ ان کا مقصد صرف شیطان کا ذکر تھا اس اتنی بار ذکر کر دیو اور نئی تقدیر کے بارے میں ہے کہ شیطان اس طرح کے وسوس سے ڈالتا ہے پھر آخر میں یہ وسوس سے ڈالتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا تو تم نے کیا کہنا ہے اس موقع پر لا حول ولا قوت اللہ اس طرح حدیث میں ہے کہتا کہ ان شیطان ججری مند انسان مجرد دم بے شک شیطان انسان کے اندر ایسے چلتا ہے جیسا کہ خون چلتا ہے۔ بخاری اور مسلم۔ میں بنی آدم میں موجود الا یمسہ شیطانو حین یولد۔ بخاری اور مسلم۔ کبھی بھی کوئی اولاد انسان آدم پیدا نہیں ہوتا مگر کہ شیطان اس کو ضرور مس کرتا ہے۔ لیکن زیکن علیہ السلام کو اللہ نے اس سے محفوظ رکھا ہے۔ عقائد کی کتابوں میں شیطان کے انکار کو کفر بتایا گیا ہے کہ جو شیطان کو نہ مانے وہ بھی کافر کیا اس کی بزرگی اور پیری نہیں بلکہ اس کا وجود